ونغطل عليه ونعود بالله من شعور ينفسنا ومن سجئات عمالنا من يهد بالله فلا مذلنا ومن يدلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اختفوا الله حقا تطاكه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا عزها الناس اقتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واشدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا إن الله كان عليكم رفيدا يا عزها الذين آمنوا اقتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم عامالكم ويغفر لكم زنوبكم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 بزرگان نوجوان ساتھیو حاضرین نسجد یہ سورت البقرہ کی آئے تھے جو میں نے پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر پانچ ستی نماز چوبیس گھنٹے میں فرض قرار دیا ہے اور ان نمازوں کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا فرمایا ہافو الشرواتی الصلاوات شرط الستا تم پچہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور سے عصر کا خیال رکھو جو پیٹ والی نماز ہے اور نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے خوشی خوشو کے ساتھ پڑھو یہ پانچ وقت کی نماز چوبیس گھنٹے میں اللہ رب العالمی نے فرق کرا دیا ہے اور یہ ستہ نماز اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کا دوسرا رکن قرار دیا ہے آپ ازار جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں الاسلام بنی ال اسلام شہادت واللہ الہ الا اللہ, اللہ اس کے اندر اسلام کے پانچ ارکان بیان کئے گئے ہیں پہلا رکن ہے شہادتین کا اقرار اور اس کے بعد سب سے بڑا رکن اللہ رب العالمین نے نماز کو قرار دیا ہے نماز اللہ رب العالمین کے نماز کے بڑے فوائد ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہی وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جوڑ دیتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات کے جوڑ دینے کا اور ایک دوسرے سے ملا دینے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین نے نماز بنایا ہے اور یہ پتلکتا نماز اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین نے بڑے فوائد اور بڑی خیر اور برکتیں رکھی ہیں نمازی کے لیے بھی خود نمازی کے لیے اور پورے امت مسلمہ اور معاشرے کے لیے بھی یہ نماز سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا کرتی ہے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو کفارے سہاس یعنی گنات اور بخش کا ذریعہ بنایا ہے اور کل آدمی نے پرانے پارک ان شاء بنوایا سورہ اتنی کی نہاری ہے اللہ ردمی نے فرمایا وہ اتنی سراگ برف ان نہاری میر الماری <اللَّئِن> نبی آپ نماز پڑھئے آپ نماز کو قائم کریں برف ان نہار دن کے دونوں کنارے یعنی صبح سے لے کر کے شام تک آپ نماز پڑھیں وسو <اللَّئِن> کا میر الیکہ گزر جانے کے بعد ہی نماز قائم کریں انعت یو ملک سے بیشک یہ نیٹیاں یہ نمازیں انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ اپنی مسلم نے اے اے آ امام بخاری رحمت اللہ اپنے شہید میں امام مسلم نے اپنے شہید میں احمد برہمدن اور دیگر محدین نقل کرتے ہیں حضرت عبد اللہ اکن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہو حریش ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ و, الصلاح و, الصلاح و الصلاح کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو امراط یار سب کو عمرات ایک میرا پکڑ کی گرب رہا تھا ایک بازی سے نہیں ایک اور اتاری کام کر رہی تھی شیطان ہمارے اوپر سوار ہوا اور میں اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ زبردستی کیا ولطن تو ہاں ہم نے اس کو بوسا دے دیا وہ اخلت والا سنگھ تو اور میں نے اس کو پکڑ کر کے دبوچ دیا ہم نے سب کچھ اس کے ساتھ کر ڈالا بس بنا اس کے ساتھ نہیں کیا تو یا رسول اللہ ہم سے ہم پر شیطان حاضر ہوا اور ہم سے بہت بڑا یہ گناہ ہو گیا ہے اب ہم آپ کے پاس آ کر کے حاضر ہیں ہمیں اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہ کو لے کر کے حاضر ہونے میں بڑا کر بڑا خوف اور بڑی شرم اور آر محسوس ہو رہی ہے فل بیماد ہم نے آپ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہم نے اپنا کسول اور اپنا شرم آپ کو بتا دیا اب فلم بھی مادشاہ ہم آپ ہمارے ساتھ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہو کریں آپ ہمیں کوڑے مارے آپ ہمیں درے باریں آپ ہمیں سید کریں ہمارے گنا ہم کو اس گناہ سے پاک کریں ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا اب آپ ہمیں ہمارے ساتھ کو چاہے کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر موجود تھے جب اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ اصب اصل تو امراثت ہی اس ورد غیر انی ما یا رسول اللہ ہم نے عورت کو پکڑ کر کے دبوچ لیا شیطان کا دیکھا وہ عورت تنہا تھی ہم نے جا کر کے اس کو پکڑا بوسا دیا اب آپ کی جو مرضی ہو کریں حضرت تمہیں فاروق کہ اس کی گپتگو میں سب رہا تھا لیکن نبی علیہ سرا کو نے کوئی جواب نہیں دیا آپ سے کیوں یہ پہلا کیس ہے جو آپ کے پاس پہلا واقعہ ہے اور پہلا مسئلہ آپ کے سامنے آنا کہ شیطان گاڑی بائے اور ایک وارگ نے کسی عورت کے ساتھ اجازت نہیں کیا اور اس سے اس کو گوسا دے دیا اس کو پکڑ لیا اس لیے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بیچارا روتا ہوا مایوس ہو کر کے جب واپس جانے لگا فاروق رضی اللہ تارا کہتے ہیں یہ بڑا پیوکوف انسان ہے سطر اللہ ہو اللہ ہو لو ستارانا نف سے ہی یہ تو بڑا پیوقوف انسان ہے اللہ کالا نے اس کے گنا پر فردا دانا تھا اس میں گزرتے ہی راستے بھی. ایک باغیچے کے اندر کسی عورت کے ساتھ زیادتی کیا گنا اس اس کو رکھتا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا یہ نبی کر پر اپنے رات کو خاص کر رہا ہے کاش کیے بےکوف انسان نبی رہ سام کے سامنے آ کر کے اپنے گناہ کو بیان کرنے کے بجائے اپنے رات کو خاص کرنے کے بجائے یہ چھپاتا پرتا ڈالتا تو اس کے حق میں زیادہ بہتر تھا اگر اللہ کو مسروط ربی اللہ تعالہ کہتے ہیں نبی علحلہ نے اس آدمی کی بھی بات سنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بات سنی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر کے بعد وہ آدمی کافی دور تک جا چکا تھا نبی رہا نے فرمایا رستو اے الگوں اس کو دوبارہ پکڑ کر کے ہمارے پاس لاؤ وہ دوبارہ پکڑ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے رہڑا ہوا تو آپ نے اس سے کہا دیا تم نے ایسی دل سے اللہ تعالی کے سامنے توبہ کیا توبہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر ناد ہو اپنے سطاؤں پر شرمندہ ہو اللہ رب العین کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اسے احساس ہو ہوتی واقعی ہم نے رب کی نافرمانی کیا اور رب ہم نے حکم ادولی کی ہے اللہ نے, پھر رسول نے فرمایا ت نے دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کی علی ہى تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نادر کی ہے پھر آپ نے اس کو سنائی وہ آپ کی سراطا پر فرادا کریم اے مسلمان اے مومن تم سچ وقت نماز کی پابندی کرو جن میں بھی نمازیں پڑھو اور آج کے کے وقت بھی نمازیں پڑھو اگر تم ان نمازوں کو پڑھو گے تو الحسنات اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ذالک ذکر اقدا کریل یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے آپ نے وہ آدمی روتا ہوا نے خاموشی کے ساتھ سنتا رہا وہ اپنا لگا تو عمر فاروق رضی اللہ وہ کہتے ہیں یہاں جب موجود تھے ان دونوں میں سے کسی نے ایک کسی ایک, کسی ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائے الہو وہ یہ نماز کی فضیلت کی نماز سے انسان کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس مرد مومن نے اپنے گناحوں کا احساس کیا دل دل میں شرمندہ ہوا اور ہم کے سامنے آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا اب آپ کی جو فردی ہو آپ اپنے مردی کے مطابق ہم کو صدا دے اس مرد مومن پر سول اللہ نے اتنا خرم کیا کہ کی نماز کے برکت سے گناحوں کو معاف کر دیا لیکن ذرا بتائیں الہ خاصہ یہ مقام ہے فضیلت اور یہ ادر و شمان اور یہ گناہوں کی مفرت اور بخش اور نماز کی یہ برکت صرف اس کے لئے خاص ہے یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خاص ہے آپ نے ساتھ میں اے عمر اور بار روایتوں میں آتا ہے نبی عرحی فراۃ اسلام نے اپنے دست مبارک کو حضرت عمر فاروق کے سینے پر مارا اور چھٹکا اور یا عمر کیا تم کہتے ہو یہ اس کے لیے آپ نے یہ بلندا سے کافا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی نماز یہی پر کرتے ہیں میرے بھائی لوگ نماز کے بڑی کرتبی ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی رہے ترا سامنے ساتھ رواتے ہیں آئے لوگو آئے مسلمانو لو انہ یز دیسو یزیہ ہو یہ کلیہ آپ نے ساتھ روایا ہے صاحب صحابہ رام کو سوال کیا ذرا بتاؤ اے انسان ہے. اس کے دروازے پر نہر جاری ہے ایک نہر بہ رہی ہے اور پانچ بکروں دانا اس نہر میں نہاتا ہے اور لگاتا ہے تو کیا کوئی کچھ ہے اس کے بدل پر باقی رہے گا اس نے کہا لا یا سابق رام نے کہا لا یار سورا لا یب کا مندرن ہی شی جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ متأثر کیا ہو کہ اس کے دروازے پر نہر جاری ہو اور دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے قدر پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا آپ نے ساتھ فرمایا مسر اس خن سے تھا رہت نے فرمایا یہی مثال پچپکتا نماز کی ہے جو بھی چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ نمازوں کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو ویسے ہی کر دیتے ہیں جیسے میں پاک مرتبہ نہانے سے اس کے پنن کے کچھے کرتے ہیں تو میرے بھائی بہت بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے نماز کا اے نماز کی پابندی کرو یہ رسائی درجات کا سبب ہے نیکیوں کا کا سبب ہے اور اسی طرح سے گناہوں کے کفارہ کفارہ کھانا اور کا بھی سب ہوا کرتی ہے نماز اسی طرح سے نماز کے بڑے فوائد اور بڑے اے اے اے اس کے میں سے ایک دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی اللہ رب العالمین نے, قرآن پاک نے فرمایا تنہا ولا ذکر اکبر جو قرآن اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے اے لوگ اکیلے اے اے نماز کی پابندی کرو ان شراد اللہ کا تنہا ابھی فاشاء اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر یہ برکت رکھی ہے آپ کے معاشرے سے آپ کے سوسائٹی کے اطلاع اور برائیوں کا خاتمہ اور نیتوں کا دور دورا اسی وقت ہوگا جبکہ سارے مسلمان نماز کی پابندی کریں نماز کی بڑی برکتی ہے اس کے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں موجودہ حرام کاریاں اور برائیاں یہ ناپرواہیاں ساری دیکھ جایا کرتی ہیں اگر ان مسلمان کے دل سے نماز کی پابندی کرے رسول اللہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمان نماز پڑھو اتنا سر تو تنہا ابشا مر اے لوگوں نماز پڑھو نماز سے تمہارے حیائی اور برائی کو ختم کر دیتی ہے تمہارے پختار سے تمہارے آمان سے تمہارے معاشرے سے اور تمہارے سوسائٹی سے گناہوں اور برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر تم نماز کی پابندی کرنے لگو سب اسی لیے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالان عنہ حدیث کے حاضر کہیں کہیں نتیش کو سر کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پر کر کے نماز پڑھتا ہے یہ تحجیب کدار ہے اور نیا نیا اس نے تحجیق داری شروع کی تھی جیسے لوگوں نے داری کا تذکرہ کیا اور اس کی فصیت بیان کرنی شروع کر دی ایک صاحب کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں اس کی حقیقت جانتا ہوں اس رات میں تو تحجب کی نماز پڑھتا ہے فری کا ریکا اور جو صبح ہوتی ہے وہ چوریاں بھی کرتا ہے اور لوگوں کے پاس بھی مار دیا کرتا ہے نبی رہے سراستہ میرے ساتھ روایاد رکھو اگر سکھ کے دل سے اس نے تحج کی نماز شروع کر دیا ہے اور رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے صرف اللہ کاما کی ریگا مقصود ہے تو فین نشنا ستنا دیکھتے رہو ان قریب اس کی نماز کو چوری سے روک دے گی صاحب اقرام نے دیکھنا شروع کیا سب دنوں کے اندر وہ انسان چوری جیسے جرم سے ہاتھ آیا تو میرے بھائی نماز کی بڑی برکت یہ ہے نماز کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بات رہتا ہے اور اس دوسری معاشرے کے گناہ اور پرانیاں اللہ ال رسول کی نافامانیاں ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح سے نماز کی بڑی فضیلت اور نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے وہ یہ انسان کے اندر نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کا فضل و ورم نازی ہوتا ہے دین کی راہ میں دین کی پابندی کرنے اور شریعت پر چلنے اور دین کی راہ میں کتنی بھی مشکلات کتنی بھی دقتیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ رقمین اس کی مدد کرتا ہے اور صبر کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ شاعر نماتے ہیں یا ما ایمان مالو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز پر کی پابندی کر کے اور صبر کر کے یہ صبر اور شناخت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی نیکی ہیں اور ایسے بہترین عمل ہیں جو سم اپنے اندر کے دونوں چیزیں پیدا کر لے ایک تو نماز کی قومن بھی اور دوسرے صبر کے سیکر میں لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی خصرت اور مدد کا اللہ رقم دروازہ سوچ دیا کرتے ہیں آج مسلمانوں کی کمی نہیں ہے آج مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے بڑی ہے آج کمی ہے پر نمازیوں کی کمی ہے اسی لیے اتنی بڑی تعداد دنیا میں مسلمان ہندوانوں کی ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی کوئی عزت کوئی قدرتی مز باقی نہیں رہی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان تو بہت سے نام کے مسلمان بہت ہیں لیکن نمازی ہی ہی ہو رہے ہیں یہ ساری بنائیں یہ ساری مصیبتیں اور پیروں کا تسلس یہ ساری آخات ہمارے اوپر جوائی ہیں ہے صرف اس طرح پر کہ مسلمانوں نے کو نیران کر دیا یہ سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کا نماز میں اتنے سارے لوگ آ والی نہیں ہے اور فجر میں آ جائیں گے. تو امام کے ساتھ لے. امام کو لے کر کے مشکل سے گنے چنے نماز رہا کرتے ہیں ہم نے سچوں کو ریحان کیا ہم نے نماز سے رو بردانی کی ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اچھا کانا ویکرخت کا دروازہ بند دیا اچھا عالمی نے اپنی مدد روک لیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا ارار تھا یا مستعین رشتبرا ہراون کے مقابلے نے ہرون کے مقابلے میں جب اسلام کے ساتھوں نے مسلمانوں نے مدد مانگی اور کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس مصیبت کو ٹال دے ہرون جیسے تعلیم کے, کے سے ہم کو بتا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسجدیں ضلع اور نماز کی پابندی کرو کہ میرے ہر دنیا میں اللہ معاملے میں دین کی راہ میں دنیا کی راہ میں شریعت کی پابندی میں جو کچھ آفتے مصیبتیں اور شختیاں آتی ہیں اس کا علاج اللہ رب العادمی نماز اور صبر کے اندر رکھا ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اکبر اصطلاح بھی عباس کے اللہ راستہ پکڑ کے جا ہیں سیدھے جا رہے ہیں سامنے سے آدمی آ رہا ہے دورہ ہوا روکا گھوڑے سے اتار لیا بڑے شوز کے ساتھ گلے لگایا اور کہتا ہے اے ابلا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا بھائی ان کی موت کی خبر لے کر کے آ رہا موت کی خبر سنے اور اب اللہ بھی لگا کبھی اللہوں کا آلام ہوا اتنا ابل راہ بھائی اتنا عبل ہی اور پڑھی اور شرانڈ ہو کر کے نماز پڑھنے لگے لوگوں نے سمجھا نماز چنازہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز چڑھا نہیں وہ دو رقع نماز تھی لوگوں نے کہا اللہ نہ بندے بھائی کی موت کی خبر سن کر کے تم نے نماز کو شروع کر دیا کہا بات اصل یہ میرا بڑا چہیتا بھائی تھا دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اسی بھائی سے محبت تھی اس ان کے انتخاب کی خبر سن کر کے صبر کرنے کی طاقت نہیں تھی انہا نے فرمایا اگر تمہیں مدد کر تو نماز پڑھو میں نماز پاتر کے کی نیمو پر شبر کرنے کی اللہ تانا کی مدد کا چاہتا میرے بھائی یہ ساری بنائے اور مصیبتیں لیکن ہمارے اوپر مصیبتیں آپیز باندھتے ہیں درگاہوں کے چکر لگاتے ہیں دھول اور پٹی جا کر کے چاندتے ہیں اور نماز کے کلیب نہیں آتے ابھی پناہ کبھی نہیں ہٹتی ہیں بنائے ہٹائیں کی نماز کی برکت سے یا اے اتنا اے سوابری تم اللہ تعالیٰ کی دشمن اللہ تعالیٰ کی مدد نماز پڑھ کے کرو اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ہاتھ دیتے ہیں موبی صبر کرو عمر خاؤت رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں خیر ویسے صبر اس دنیا میں دنیا کے اندر دشمنوں پر اور اس نام کے دشمنوں پر اور پلیٹ فارموں پر گاڑی پہ آنے کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا اللہ نے ہمارا صبر بنا رکھتا ہے عمر خارو صلی اللہ تعالیٰ جمعے کا دن ہے دن برے نبوی ہے اور پر پر رہے ہیں اور سرمانو صبر کرو اللہ تعالیٰ کی صبر ہمارا سب سے بڑا سرمایہ صبر ہوا کرتا ہے تو آپ سبر سے کام ہے اس ترین صبر وہ سرا الحمد للہ وقفا ولابی نماز کے بڑے فوائد ایک بڑا فائدہ یہ اگر پانچ وقت کی نماز کوئی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالی اسے مومن ہونے اور مستقیق پا جانے کی بسارت سناتے ہیں دنیا میں ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو احترا مستقیق کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مارتا ہے اے اللہ ہمیں اس طرح سے مستقیق فرما دے یہ ہدایت کی دعا مارتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن اس نے نماز کو قائم کیا نماز کی پابندی کیا وہی ہدایت پڑھے اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کے کی مومن ہونے اور ہدایت پانے سے انکار کر دیتے ہیں التوبہ کی آیت سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں بہت ادھی ہم جب آدمی و شاعر کرواتے ہیں من آصر مسجدوں کو صرف ایمان والے آواز کرتے ہیں مسجدوں سے آواز کرنے کا کام موبلوں یہ ہے کہ اہم خانہ کے گھر وہ مسجدوں کو آواز کرتے ہیں آم اسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یوم آثرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آم اثرات وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں زکا وہ آس اکا وہ سکا دیتے ہیں اللہ اور اللہ سامان کے علاوہ کسی سے وہ ڈرتے نہیں کسی کا ٹھوس نہیں کرتے یہ چند ہمارا میں بیان کیا نمبر ایک نمایا گرم اللہ مرحمٰ یہ چار امان اللہ نے بیان کیا اور فرمایا جس نے ان چاروں امان کو اپنایا یہ چاروں نے ان چاروں کی وہ پابندی کرتا ہے فارسا عقول یہی بہت ہدایت پائے ہیں تو میرے بھائی جو بھی بننے کے ہدایت پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے حضرت عبداللہ بن عمر عید الحطنا رضی اللہ ہم عید العث رضی اللہ تعالیٰ ہمارا باز کرتے ہیں آپ نے نماز پر خطبہ دیا اور نماز کی تاخیر لوگوں کی اور فرمایا اے رسل مانو ہمارے ستی نماز ہیں میں نے ہر ہندا اس نے پابندی کیا ایسا نہیں جمعے بٹو ساری رمازے پڑھ لیتے ہیں اور جمعے کن جیسے سوئے رہے گا میرے حیدر ہفتے بھر اس نے پابندی کیا آپ سناتے ہیں کانن لہو نورا و وہ و رہی یوم مل قیامت کے دن اس کے لیے دور ہوگی یہ نوازیں مسلمان ہونے کی دریل ہوگی وہ لگا رہی او ملکی اور قیامت کے دن نجات کا سبق بنے گی آپ نے فرمایا وہ بل آپ ہندا اور جس نے اس پر نماز کی پابندی نہ کیا کہ یہاں تک کا دن کے پاس دور نہیں ہوگا مسلمان ہونے کی کوئی دلی نہیں ہوگی اور قیامت کا دن برا نہ یہ عمل کی قیامت کا دن نجات نہ کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا نماز چھوڑ کی کے بعد نماز کو ضائع برباد کر دینے کے بعد کہ آپ کے دن کا کوئی درجہ نہیں رہے گا ولا نہ جاتی ہوں کامیابایا اور قیامت کے دن اس کو ماتا وہ پھر اونا وہ اوبئی بنا فرقانہ رہتا تھا اور قیامت کے دن اس پاس کا کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر کے ساتھ کابل کے ساتھ حامان کے ساتھ حرک کے ساتھ اس پاس کافیوں کے ساتھ اٹھائے لڑ رہا تھا مسلمان ہو نندہ کے واسطے نماز کی پابندی کرو پچمت کا نماز کا اہتمام کرو وقت سے پڑھو نماز سے پڑھو مسجد میں آ کر سے پڑھو اور نماز کی پابندی میں دنیا کی جو چیزیں رکاوٹیں کر رہی ہے سب بہت طرف کرو اور نماز پڑھنے کے ساتھ خود بھی نماز پڑھنا ہے وہ کا بھی رہی ہاتھ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اور اپنے اہل وزار کو بھی نماز پڑھو تم دو اکیلے نماز پڑھنے سے نظام ہے نماز کے معام میں دو فریدے ہمارے اوپر ہیں ایک تو ہے خود نماز کی پابندی کرنا اور دوسرا فریدا ہے گہروں کو بھی احتراج کو نماز کا حکم دینا وہ شراب ہے وہ سب تھا آپ خود نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل اہلویات کو بھی حکومت دیں آپ نے شان یاد رکھو اگر تمہاری اولاد ورو اولاد اور تم بس شراب وہ تمہارے بچے ساتھ آ ہو جائے سات سال عمر کو پہنچ جائیں پھر بچوں کو سوتے سو نہ چھوڑو کھیلتے نہ چھوڑو ان کو بھی پانچوں نماز پڑھنے کا حکومت دو. وطرے دور پڑے بہت امراؤ بشر شریف او سال جو ہو اگر نماز نہیں پڑھتے تم کو سزا دو تنظیم کرو ان کو مارا پرچوں نماز کے پابند ہو جائے میرے بھائی نماز کے مطابق دونوں چیزیں اپنانی ضروری ہے ایک خود نماز پڑھے اور رہا پابند کرائے اللہ تعالیٰ بنائے صالح بنائے موہن بنائے مسئلہ سنت بنائے اے لان ہمیں جو بیمار ہو ان کو شاعر میڈیا کا سروا جو پریشان آ رہے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے اے ہمیں جو بیروزگار ہیں انہیں حالات گوبھی سے لگا دے اور ہمارے ہندو میں جہاں بھی مسلمان آئے ہیں تمو اس کی ممالک کی اللہ تعالیٰ فرما اور وہاں امو امان قائم کر دے اور وہاں ہر قسم سے ہر تک ہر گور کا دبانا کھول دے اللہ نمن ممکنہ فضا نمبر رہے گا Hier edo umnun aanka punka loorowantu ba ah kurqu cuandou ru kentay bara mar ci